الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفف ولا خسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يا لمه لا وتزودوه فان خير الزاد التقوى واتقوني يا اولي الالباب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 وازكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالين ثم أفيدوا من حيثه أفعظ الناس واستغفروا اللہ سدا اللہ مولانا العظیم ہر قسم دی تھندو تنا تاریخ تقدیر اس مالک الملک رب العزت واہدہ لا شریق نائق ہے کہ جس کا ذکر ہی سب تو بڑا ذکر ہے والا ذکر اللہ ہے اکبر اللہ دا ذکر ہی سب تو بڑا ذکر اور اللہ نو یاد کرنے والا کدی بھی تنہا نہیں ہوں گا کدی بھی بے یار و مددگار نہیں ہوں اللہ دی طرفوں کدی بھی وہ بے وفائی دا اظہار نہیں أَذْكُرْكُمْ مینو یاد رکھو میں یاد رکھا اپنے اللہ نو جو یاد کرتا ہے اللہ انہوں بہتر ماحول اندر یاد کرتا ہے بندہ تنہائی اندر یا کدی اپنے جیسے گناگار اندر بیٹھ کے اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اللہ ایسے بندے ملائکہ اور فرشتیاں کے سامنے بطور مثال پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ اسی ہی آدم دا بیٹا ہے علیہ السلام جدی پیدائش اور تخلیق تے تو کئی اعتراض کیتے, کئی نقتے اٹھائے کئی باتیں بنائیاں اے میرا بندہ یاد کر رہا ہے میرا ذکر کر رہا ہے کچھ اوقات اور کچھ مقامات اللہ دے خصوصی ذکر دے ہیں. ویسے کہ ہر دم ہر جگہ تھی, ہر حالت اندر اللہ یاد رکھنا چاہیے اللہ نو یاد کرنا چاہیے اور اللہ ہر ایک دی بات ہر وقت اور ہر جگہ پہ سن رہا ہے لیکن کچھ اوقات خود مخصوص فرما دیتے اور کچھ مقامات دس دیتے سڈا سبق گزشتہ دو دن جمعہ تو ایسے ہی مقامات مقدسہ کے بارے اندر چل رہا ہے جیسے اللہ نو یاد کرنا چاہیے اور اُتھے یاد کیتا ہوا اللہ نو بہت ہی پسند ہے بہت ہی محبوب ہے بہت ہی مربوط ہے حج بارے اندر کچھ ذکر ہو رہا ہے گزشتہ جمے اِس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج ن سامنے رکھ کے میدان اراپات خطبے کے بارے اندر کچھ ارض کرنا کہ آپ نے جبل رحمت کے دامن اندر اپنی اونٹنی کسوا تشریف فرما ہو کے ایک لاکھ چالی ہزار کے قریب صحابہ کے سامنے ایک تاریخی خطبہ ارساد فرمایا جنہوں خطبہ حجت الوا دام نل یاد کیا جاتا ہے اور یہ حج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا باقاعدہ پہلا اور آخری حج پہلا اور آخری باقاعدہ شریعتِ محمدی دے مطابق علی صاحب حضرت صلی اللہ علیہ اسلام دے ارکان جو حج سب تو بعد اچھ فرض گیا سن نو ہجری اندر حج دی فرضیت دے احکام آئے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتخاب فرمایا بطور حج دے, معلم دے. اپنی طرف اپنا نائب بنا کے پیجیا ابو بکر صدیق نو نبی اللہ تعالیٰ. اور اگلے سال یعنی دس ہجری اندر بنفس نفیس خود حج واسطے تشریف لے گئے اور اعلان کر دیتا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج واسطے تشریف لے جا رہے تیاری کر خوش قسمت اور خوش نصیب سن لوگ آپ سنگ جنہ حج کی سعادت حاصل ہوئی آپ کے اس اعلان نار بار جگہ جگہ تے وہ سنتے رہے امی منا سیکا کم انی منا سیکا لوگوں میرے ساتھیوں میرے کو حج کا طریقہ سیکھ لو حج دناسک اچھی طرح جان لو ممکن ہے کہ دوبارہ ابھی اس جگہ تے اس طرح اکٹھے نہ ہو سکے اور ایسا ہی ہوا خطبہ ارشاد فرمایا جائے ادر گزشتہ جمے دے خطبے اندر کی کہ اس خطبے کا آغاز اللہ دی حمد ونا تو کر کے نسل انسانی سب تو اہم پیغام یہ کہ گم من آدم و آدم لوگوں اس حقیقت نہ بھول جانا تھی سارے ہی آدم دی اولاد ہو علیہ السلام اللہ نے قرآن مجید اندر بھی سانو اے بات یاد دلائی ہے یا لوگ اپنے رب کو ڈر جاؤ جن نے تو انو سارے انو اکو ہی جان تو پیدا کیتا اور وہ او جان آدم علیہ السلام کی جانا کا منحا دی من ہاں زرو جا ہاں اس جان دور بنایا تے پھر ان دو دی نسل دی اولاد ساری زمین اندر مرد و زن دی شکل اندر پھیلا دیتی بسا دی بڑھا دیتی دی. اچھ دنیا دے کونے کونے اندر گوشے گوشے اندر جتے بھی کوئی انسان نظر آ سارے ہی آدم اور ہبا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں علیہ السلام یہ تقسیم تے اصا خود کر لئی اور تو کوئی نفع تے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ پریشانیاں ہی اپنے گل اندر پائیا نے جنیاں پائیں اگر سان اے احساس رہے اے شعور روے کہ سا باپ بھی ایک ہے اور ماں بھی ایک ہے بے شمار مصیبت ختم ہو جاتا ہے اس شعور نو ختم کر کے اس احساس نو ملیہ میز کر کے اصا اپنے آپ نو مصیبت اندر پایا ہوچ نیچ ذات پات اور پتہ نہیں کنیاں لہنتا اصا اپنے سر سے مسلط کرنی ہے اللہ دے ہاں انسانہ دیا دو برادری نے دو ہی جماعت نے دو ہی گروہ نے انہ دے ہی مختلف نام قرآن اندر بیان ہوئے دا نام اللہ نے سانو دسیا ہے ہزب اللہ اور ہزب الشیطان اللہ دی جماعت اور شیطان دی جماعت اللہ دی پارٹی تے شیطان دی پارٹی اللہ دا گروہ تے شیطان شیتانتا کرو حزب اللہ اور گئی کا انجام بھی نہ ہی دس اللہ انز المفلحون یاد رکھو کامیاب انہیں ہونا ہے عزت انہوں ملنی ہے سرخرو ہونا ہے جڑا اللہ دی پارٹی اندر شامل ہو گیا الها ان حزب الشیطان هم الخافرون تے جیڑا شیطان دی پارٹی دا ممبر بن گیا انہی ذلیل ہونا ہے انہی رسوا ہونا ہے اودے کول مال و دولت ہوے اودے کول جا ہوے حشمت ہوئے او کسے بہت بڑے عہدے او اور منصب پہ بیٹھا ہوے اگر اودی ممبر شپ شیطان دی پارٹی اندر ہے تے انہے ذلیل ہو جانا ہے رسوا پر جا. ان دو گروہ نام ایک اور بھی دسیا اصحاب الجنہ اور اصحاب النار اہل جنت اور اہل جہنم اور یاد رکھو یہ دونوں گروہ کدی آپس اندر برابر نہیں ہو سکتے لا لاستی اصحاب النار و اصحابل جنا جہنمی اور جنتی اکو جہ نہیں ہو سکتے برابر نہیں ہو سکتے بہت بڑا فرق ہے جنتی معزز ہوں گے جہنمی زلیل ہونگی اللہ تجال اللہ صاحب تو بچا لگا جنہوں نے زلیل اور رسوا ہوا ہے بہرحال وہ موضوع چونکہ ایک مستقل الگ موضوع ہے میں اشارہ کر رہا تھا کہ اللہ کے ہاں انسان دو ہی جماعت ہیں بنیادی طور پہ ابھی سارے ایک ہی باپ کی اولاد ہاں ساری سارے کی ماں ایک ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات جی تو شروع فرمائی کل من آدم تھی سارے آدم دی اولاد ہو کہ آدم کتنے نے وہ آدم پھر اچھا آدم نو مٹی جو بنایا اور پیدا کیتا سی تے مٹی اندر ہی ملا دیتا ہویا ہے مٹی اندر ہی چھپا دیتا ہے آدم نو علیہ السلام یعنی تو اٹھے جو کوئی اپنے آپ نو کچھ بھی سمجھ دا ہوگے اُدھا انجام اے یہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نقرجکم تارتاً بخرا ایسے مٹی جو تو انہوں کو گایا اور بنایا ہے جب اندر ہی ملا دینا ہے تے پھر جد چاہاں گے اٹھا لینا کسی عربی اجمی تجمی تے اربی گورے نالے کالے نو گورے تے, کوئی فضیلت نہیں لا فضل لے اربی اجما لے اباس ولا, ولا لے اسود الا اب کسی نو کوئی فضیلت کسی دوسرے تے حاصل نہیں ہاں وجہ فضیلت ہے کہ صرف ایک کوئی ہے اللہ بتاکوہ جننا کے اندر اللہ دا جار اور خوف زیادہ ہوئے گا او نہیں او اللہ دا مخبوب زیادہ ہوئے گا او نہیں او اللہ دا مقرب زیادہ ہوئے گا خالق اور مخلوق دیکھ جار اندر ایک بہت بڑا فرق ہے بنیادی طور پر اگر اسی کسی مخلوق تو ڈرتے ہوئیے وہ ساری ہم جنس ہوسان ہی کوئی ہوئے، یا کوئی دوسری مخلوق ہوتا او ڈر اور خوف ساٹھے دل اندر اگر موجود ہو پہلا تاثر تو اے ہوتا ہے کہ اسی اپنی اور وہی او قوت کا اندازہ کرنے کہ اے میرے تے حاوی ہو جائے گی مخلوق یا میں اے یہ غلبہ پا لاگا اگر فیصلہ اے ہوئے کہ میں گلبا پا لوگا تو مقابلے تے آ جائیں جے اے سوچ ہوئے کہ اے میرے تے غالب آ جائے گی نس جا پہ آپ دوسری بات سارے دل ادر ڈر اور خوف کی وجہ نال اے یہ ہوں کہ وہ خلاف نفرت پیدا ہو جاندی جاتی دل لیکن خالق کا دا ڈر جب کسی دل اندر آن آ ہے نفرت نہیں اکارت نہیں بلکہ محبت پیدا اپنے رب کے قریب آ ہے اس واسطے فرمایا اگر کسی نو فضیلت حاصل ہے تو او وجہ صرف تقوی اور اللہ کا ڈر ہی نہیں کرمک مندر کم جن کوئی شخص اور ہونا زبان کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے دفعہ دل دی طرف اشارہ کردیا فرمایا اتک اک وا آنا لوگوں تکوا یہ دل دے اور لمو بے مقاص متقی بن, بن کے پوز کر کر کے, کر کر کے اپنے آپ نو ظاہر نہ کرو کہ ابھی بڑے پرہیزگار ہاں ہوگا آلم بیمان اللہ جاند ہے کون کنا متقی کہ فرمایا تکوا ہے تو عزت کا میں یار پھر زمانے جاہلیت دیا کئی رسم رواج بیان کر کے کئی انہوں دیا بڑی آدتوں گنوا کے پرمایا اج وہ سارا رسماں سارے رواج محمد اپنے پاؤں تلے کچل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سود دی ختم کی لانتم سود گور سنو بات یہ ایک ایسی لانت ہے جیڑی سارے اندر خوب رچ بس گئی ہے اللہ نے چار حرام چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ اگر کوئی مجبور ہو جائے کھان واسطے کچھ نہیں ملتا زندگی نو خطرہ لاحق ہو گیا ہے موت نظر آ رہی ہے سامنے بطور خوراک یہاں چار حرام چیزاں چو کچھ کھا کے رکما دو لکمے کھا کے جان بچا لو اف کر دیا گی لیکن سود ایسی حالت اندر بھی کھان کی اجازت نہیں دیتی دی مردہ مر جائے سود نہ کر فرمایا تو چار چیزاں حرام کر دیتی ہیں متلقاً حرام کہڑی کہڑی المئی تمبر 1 مردار مردار اس جانور کیا جانا ہے کہ جنہوں اگر زبا کر کہ حلال سی اپنے آپ مر گیا تے حرام ہو گیا وہ ہے مردار ایک صحیح طریقے ذبح کر لیا جائے ایسے جانور ن جنوں اللہ نے ساڈے حلال ہلال ہے وہ اگر خود بخود مر جائے کہ وہ مردار ہے حرام ہے دوسرے نمبر تے فرمایا وہ خون جہاں جانور نبا کردیا جسم چکل ہے, ہے جسم نو لگ جائے کپڑے نو لگ جائے جنہیں چر وہ صاف نہ کیتا جائے نماز نہیں پڑھی جا سکتی دمے مسکو حرام چیز ہے وَلَحْمَ خنزیر دا گوشت دا نام لیا بعض لگ بعض بڑی ہچکچاہٹ محسوس کرتے گندے جانور دا نام لیا جا رہا ہے اللہ نے قرآن دا ذکر اندرو کا ذکر کیا گوشت ہر وہ چیز تے غیر اللہ کا نام لیا گیا ہوگی یا جڑی اللہ تو سوا کسی دے نام ہو چڑھائی گئی ہو ہوبر چڑھا دوں ہو نہ چیزوں کو روز خبر چھپ نے فوٹو آ گئی فلاں وزیر فلاں امیر فلاں کبھی فلاں قبر تے چادر چڑھا رہے او چادر حرام اور وہ چڑھان والا اللہ یہاں لال تھی اگر قبر چادر چڑھانا کوئی اجر اور ثواب ہوں دا کہ اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تو ہر روز جنت ایک چادر آ کے چڑھ گئی یہ تو بات ہی کوئی نہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے اور متبرک خیال کیتا کیا ہے کہ فلاں شخص فلاں قبر تادر چڑھا ہے اللہ کی لالت ہو جائے ایسے مشرقہ وہ چادر حرام ہے اللہ تو سوا کسی غیر نام پہ چڑھائی گئی ہے کھانا ہوگئے کپڑا ہوگئے فل ہوگئے کوئی چیز جی اللہ تو سوا کسی غیر کا نام لیا جائے یا جی کسی غیر کے نام سے چڑھا دیتی جائے حرام ہو گئی جس طرح خنزیر حرام ہے اس طرح وہ حرام اسی آئے تندرے کا ذکر ہے جی مرداد بیان کر کے پرما فرما گئی ربا دن والا دا شخص مجبور ہو جائے کسی ایسی جگہ پس جائے جیسے کھان پی کچھ نہیں ملتا سوائے یہاں چوں چیزاں چو کوئی چیز اگر وہ لکما دو لکمے بطور خوراک کھا لو زندگی بچا لو اللہ فرمانے او گناہ نہیں سنہار کرانے ان اللہ پور الرحیم اللہ معاف کر دے گا وقت لیکن سود ایسی حالت اندر بھی اللہ نے کھان دی اجازت نہیں دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے خطبے میں فرمایا کہ سود اللہ نے تو adet حرام کر دیا ہے سورہ بقرہ میں وہ آیت ہے تلاوت فرمایا ہیں اندر اللہ نے سود کو حرام قرار دے نہ صرف حرام قرار دیتا ہے بلکہ فرمایا اط لم تفعلوا فاظنوا بحرب من الله ورسوله اگر توسی ہن بھی سود لینا دینا کاروبار نہیں چڈ دے کہ اج تو اللہ اور اللہ کے رسول بھی خلاف اعلان جنگ ہو چکی ہے تیار ہو جاؤ اللہ کا مقابلہ کرنے والد. اللہ کے رسول دا مقابلہ کرنے پھر ابھی کہ کوئی دعا قبول نہیں ہوں اندر اضافہ ہی ہوں چلا جاندہ ہے پریشانیاں بڑھ گیا ہی چلیں جی کس طرح دعا قبول ہوئے حرام خورا دی کس طرح پریشانیاں ختم ہون حرام ہو سود خوران کدی سوچیا کہ کی کھا رہے ہیں اللہ کے اللہ کے رسول کے خلاف ایلانے جنگ کر دے سود کھان والا پچان والا, والا اتنے جی کوئی ملک کسے ملک دے خلاف ایلانے جنگ کر دے, دے یہ ہولییا بگڑ جانا ہے سانوں کدی غم اور فکر لاحق ہوا کہ سارے خلاف تے اللہ تے اللہ کے رسول نے ایلانے جنگ کر دے پناہ مل سکے گی کوئی مددگار ہو سکے گا سادھا؟ نہیں آپ نے فرمایا کہ میں سارے سود سوت جہے تیریت اندر دین دے سو لے سو ان سارے اپنے پیروں تھے کچل دیا اور حرام قرار دے رہا اللہ کے حکم دے مطابق آپ کے چچا حضرت عباس زمانے چاہیے تنظر سودی کاروبار کرتے سن لوگ سب پہلے میں اپنے قرار دے لوگ نہ میرا چچا لے گا نہ دی حجت الگ یہ بھی اعلان فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح امتنو بے شمام فرمایا اندر فرمایا کہ نسیحتیاں ان فرمائیا اچھا اور بہتر سلوک کریا قرآن اندر بھی اللہ نے کئی جگہ حکم دیتا واشرو رو یہ اچھے انداز نل زندگی گزارو خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرو اپنے ماں باپ نڈ کے اپنے بھائی چڈ کے کس طرح عورت کول آ جائیں اگر دیکھ لی جائے سلوک حقدار لیکن عورت نو بھی نال, نال نصیحت کی راج تو واپس تشریف لیا کے فرمایا اور تلگ خطاب کردیا ہوا یا اے خواتین اے مستورات پوری تو کن اکثر و کن اہلار اللہ نے جدو مینو جہنم دکھائی میں دیکھیا مردہ کی نسبت توانی تعداد اتنے زیادہ سی عورتوں جہنم اور تو رکھ کر مردہ زیادہ تعداد اندر جل رہی ہیں سن سڈیا ماوا فکر لاحق ہو گئی فورن ارض کی بےما یار رسول اللہ اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی نسبت عورتوں کی تعداد کے زیادہ ہون کا سبب دورے کی وجہ کی دو وجوہات بیان فرمائیاں فرمایا تش رکھ نہ بلا تھی زیف الکا دا کے ہو اللہ نے شرک بڑی جلدی کر ل ذرا کوئی پریشانی آئی بچہ بیمار ہویا کوئی اور ہونی بھی ہو گئی اللہ نل شرک شروع کر دی اچھے پلے مواہد آمدوں قبروں سے لے لے کے پھر دیا رہی گور پر بھاؤ کرا میری اس بات سے چٹلا نہیں سکتے تو انسان تو سرکلا اللہ نل شرک کر دیا گے پہلی وجہ سے یہ ہے دوسرے نمبر چوبیس مل دیکھا مینو لبھا کی بخاری شریف کی ایک حدیث ہے فرمایا جیڑی عورت ساری زندگی اندر ایک دفعہ اپنے خامد نو ایک دفعہ ساری زندگی اندر کہ تیرے گھر آ کے لبا کیے فرمایا انو جنت لرمایا خوشبو بھی نہیں آئے اگر حکم دیتا ہے کہ خیال رکھیا اچھا اخلاق برتیا جائے ان معاملات بہتر طریقے چلایا جائے ادھر بھی تاکید کر دیتی ہے کہ دیکھنا کتنے خاوید نہ شکریہ نہ کر دیکھے اور مجھے مثالی خاتون کی بات بار بار یاد آ رہی ہے جلو کدی ایسا موضوع کوئی سامنے آ رہا ہے اللہ دا. کیا اس ہابی کا واقعہ تیس سنیا نہیں رضی اللہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے تو جلدی نہ مسجد چو چلا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ نوٹ کیا کہ باقی سارے ساتھ کی بیٹھے رہتے ہیں یہ بڑی جلدی چلا جاتا ہے ایک دن روک لیا فرمایا بھائی تینوں میں ہے تو نماز پڑھ کے فوراً مسجد سے چلا جانا ہے یہ وجہ ہے, تو اس سبب ہے، کیونکہ مسجد سے مسلمان دن کا کار ہے الموہ مینو فل مسجد ایک حدیث اندر فرمایا کہ مومن مسجد اندر اس طرح اندر ہے جس طرح مچھلی پانی اندر مچھلی پانی چو کٹ دے ہوتے ہوتے ہوتے کی کیفیت ہوں تڑپنا شروع کر دیں دی زندگی ختم ہو رہی ہوں بسمل ہو جاندی مسجد چ نکل کے دی ہے حالت اور مسجد مچھلی پانی اندر خوشیاں منا پوچھا اکی چانسو آ گئے ارض یا رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم. میرے جلدی چلے جان دی وجہ اور سبب کہ ہے کہ سڈے نیوں بیوی کو چادر ایک تھی اب دیر نال آئے نماز کی فکر تھی انہوں ساڑیاں تو پنجے لنگ جان سے کوئی فکر نہیں دیر نال نہ آئے کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا تھی اور میں مینوں پوچھا تھی کہ تو جلدی کیوں چلا جانا ہے ہجے انہیں اینی بات کی تھی بیوی جلدی نہ کہنے لگی پھر لگا پھر کی میں حقیقت جیڑی سی وہ بیان کر دیتی کہ سارے کو کپڑا ایک میں جاننا تو میری بیوی نماز پڑھ دی اے بات لی بیوی کی بھی آنسو آ گئے لگی اچھا یہ کا مطلب ہے تو تج اللہ دی شکایت اللہ دے رسول کو کر دیتی ذرا شکر گزاری جا کوئی اندازہ کرو کمی کر شکایت بھی کرنا پسند نہیں کرتے کسی کو میرے کو چیز نہیں ہے گی میرے کو چیز نہیں ہے حالانکہ حق بنتا ہے مخلوق کا کہ اپنے رب کو لو منگے اپنے رب نو نے کہ میرے کو یہ چیز نہیں ہے گی چھے تے خزانے پڑے ہوئے نے تی مجھے دے حق پیتا ہے مخلوق نو اللہ الحمدللہ رب العالمین ساری نہیں تعریف اللہ واسطے نے کیوں وہ رب ہے سارے جہانوں کا کھا لے کے مال کے راضے کے ایویں نہیں تعریف کا دا. حقدار بن گیا وہ مخلوق کی ضرورت پوری کرنیاں اور مخلوق دا حق ہے اپنی ضرورت وہ جڑا نہیں منگتا وہ رب ناراض ہو جائے بند سوال نہیں کراض میری ضرورت ہی نہیں رہی ایسا رب کتوں مل سکتا جی جی کولو نہ منگیا جائے تو ناراض ہو جائے بندہ تے راضی نہ منگے تو ناراض تے منگے بھی کس طرح فرمایا چاہیے کہ اپنے رب کا دروازہ پڑھ کے بے جائے. کہ میں تیرے دروازے آ گیا اے یقین رکھ کے اے ایمان رکھ کے کہ تیرے کو سب کچھ ہے گا ہے تکنا ہے تینوں کسے کو کچھ کی ضرورت نہیں نا اسمبلی دا اجلاس بلان دی ضرورت نہ سینٹ دا اجلاس بلان دی ضرورت تو تے قادر مطلق ہیں جو کرنا ہے جو کرنا چاہ میں کرنا کسی کو ضرورت نہیں کسے دے مشورے دا محتاج نہیں دے کے تینوں کدی پچھتاوا نہیں ہویا کہ اے میں کی کر دیتا تے بعض اوقات پچھتا شروع کر دین کہ او ایک ہی ہو گیا ایک ہی کر دیتا تینوں کسے دا ڈر خوف ہی نہیں کہ میں دے گا کہ اے کیوں دونوں منگے اس طرح منگے وی کہ میں اے یقین اور ایمان لے کے آ گیا کہ تیرے کو سب کچھ ہے تےنا من دے دے یا پھر کوئی دروازہ دس دے میں جا جب اپنے رب نال اس طرح بندہ گمان کر پھر وہ دے, دے کدی شرطان نہ لاؤ فرمایا مایا یہ نہ کہنا اللہ فرلی ان شیتا اللہ ان اے اللہ جے تو تاہ مجھے معاف کر دیں جے تو تا مینو دے دیں یہ گل نہ اللہ والے آ جائے وہ گل کس طرح کرنی ہے اللہ میں گنادار تو بخشن والا ہے مینو بخش دے اللہ میں ضرورت مند تیرے خزانے پرے ہوئے لے تو تینوں دے دے منگن دا اپنا اپنا انداز ہے نا. ایک بندے دے منگن دا انداز بھی تو دسیا سے بینت اللہ چھٹھا ہوا اپنے ہاتھ پھیلا فلا کے بیت اللہ کی جی طرف اشارے کر کر کے اپنے رب نو نسر پکار رہے وہ کس طرح منگ رہا کہہ رہا ہے اللہ تینوں سے ضرورت بھی نہیں تیرا اینا وار ہے منہ ضرورت ہے تو میرا گھر کوئی نہیں اللہ اللہ ضرورت بھی کوئی چکا دے کو دے رمضان اندر ایک عزیز گئے انہیں آ کے دسیا کہ ایک عورت اتنے پہ یہ طرح گل کرے اپنے رب نال اللہ تو تنا گھر بنا اتنے پہاڑا چنا ضلع گجرات چار مربے ساری زمین سڑک کے اچھے تھان اپنا گھر بنا لاہور اپنا گھر بنا سی پہاڑا چی بنا سہی آ ہر دور اندر ایسے لوگ رہ جہاں کا اپنے رب نال کچھ عجیب ہی انداز ہوتا ہے گفتگو کا انداز بھی جگہ ہوا سخت گرمی اپنے رب پیار کر رہا ہے میرا جے جی میرے کول آ سر چ کنگھی کرا میں بال اپنی پھیٹ کے دھد اللہ دلہ رب نل پیار کر हाँ, हाँ, فرمایا منگو کہ اس طرح منگو کہ ہوں میں لے کے ہی اٹھنا ہی میں آ گیا تیرے کو سب کچھ ہے گا ہم دے دینا پھر دیکھو کس طرح ہو دی رحمت وہ دروازے کھولتے دو شرطیں لائیا نے منگا واستے دو شرطاں قرآن امداد فرمایا وڑا قرآن وتا آؤ اگر اے زمین والے میرے سے سچا ایمان لے آؤ حقیقی منظر منو اپنا رب من لو تو پھر میری مرضی کے مطابق اپنی زندگی نو نال لے تقوی اختیار کر لین متقی بن جان ایمان لے آؤ او اور متقی بن جان سے میں پھر کی کراں گا عَلَيْهِمْ بَرَطَاتِ مِنَ تو زمین دروازے آؤ شرط کر لیے اپنے رب تے حقیقت ایمان لے آئیے اور اُدھی او مرضی دے مطابق زندگی اپنی بنا لیے آسمان تو بھی برکت نازل گی زمین تو بھی برکت نکل گیا پھر کدی شکایت نہیں ہوگی کہ گنا کٹ پیدا ہے اس واسطے چینی مہنگی ہو گئی ہے یہ تو ساری منافقت ہے نا یہ تو سارے جھوٹ ہیں نا پھر سارا رب آسمان تو بھی برقتوں نازل کرے گا زمین چو بھی رحمتہ نازل فرماوے گا اور زمین چو بھی رحمتا خزانے گگل دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عورتوں اچھا سلوک کرنا اللہ نے تو یہاں قبضے کہ بد سلوکی واسطے نہیں دیکھ فرما خی رکم خری خیرکم ہی آنا وانا خیرکم لے اہلی اللہ نے جس ویلے ایمان ماپنا ما ہے نا کہ کتا ایمان بہتر اور اچھا ہے خیرکم خیرکم خی لے آ کہ او دا ایمان سارے تو اچھا نکلنا دے جا اپنے گھر والے کو سلوک اچھا نکلیا ایمان نو کا میں یار دسیا خی رکم خری رکم لے اہلی ہی تھے چھا مومن اور مسلمان وہ اس گا اللہ کی نگاہ جہاں اپنے گھر والے کو سلوک اچھا ہویا و آنا خی رکم لے آہلی فرمایا جی مثال کوئی دیکھنی جائے تو محمد نام رکھ کے دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم وہ آنا خری رو کم لے آئی میرا سلوک اپنے گھر والوں تاروں اچھا جی اللہ اکبر کبھی اپنی ذات نام نے پیش کر دیتا یہ کی ہے دوسرے لفظ اندر احتساب ہے کہ میری زندگی دیکھو میرا سلوک دیکھو گھر والوں کیسا ہے انچھا سلوک کرنا اپنے گلام نال اچھا برتاؤ اختیار کرنا جو کچھ کھانا انہوں بھی وہی کھلانا جو پہننا انہوں بھی وہی پہنانا یہ خطبہ حجت الولہ اندر ارشاد فرمایا جا رہے ہیں خطبہ ارشاد فرمایا خطبہ ختم ہوا نماز زہر اور نماز اثر دونوں کثر کر کے حضرت بلال حکم دتا ارے نا یا بلال بلال اٹھ کچھ آرام و راحت دا سامان پیدا کر یہ اشارہ تھی کہ ازام کہ بلال کیونکہ نماز موم راحت ہے سکون ہے اطمینان ہے اللہ نے قرآن اندر فرمایا انبیر ان خاشین نماز بہت باری ہے بہت بڑا بوجھ ہے لیکن اُنہ تے نہیں جی دل اندر اللہ کا ڈر ہے انہوں نے نہ پڑھنا بوجھ ہے اللہ نے نماز کی توفیق دیتی ہوگی. وقت آ جائے اور بظاہر نماز کا کوئی سامان تیار ہوتا نظر نہ آوے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ نماز وقت ہو گئی ہے اجے تک کوئی تیاری میں نظر نہیں آ رہی پریشان ہو جائے جی بدنسیبی غالب ہے جن بدبختی بختی نے وہ قبضہ جمایا ہوا اج تھی نہیں نا منگے اس بات نیامت اپنی زبان تو لوگ کہن گے ربنا غلبت علینا شکوتنا اللہ ساری بدنصیبی غالب آ گئی ساری بد بختی غالب آ گئی ساؤ من اللہ بلان والے نے بلایا سی لیکن آئے ہی نہ کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا یہ اس طرح دیا باتاں کر رہا ہوا اللہ فرشتے حکم دے رہے ہوزو ہو فگلو اینو پکڑو گال اندر لانت دا توک لٹکا دے لیا ہوگا لانت لا علی کہ یہ خدا دی لانت ہو گئی چلیا تے پھلاں کے ہار, ہار, ہار پا پا کے تفتتا کرتا پھرنا کدی مزار کسی چیز دے ہوش ادو ہو آ گی جدو اللہ نے لانت کا ہار تری گل چگلو یہ پکڑ کے یہ گل اندر لانت کا توخ پا دانت کا ہار پا دل سم کر لو پھر یہ جہنم دینک در سر تین زر روحا سب رو نہ ستر ستر ہتھ لمبے سنگل اور زنجیے لا کے یہ جکڑ دہنم اندر کیوں یہ غریب آدمی سی اس واسطے یہ پیسے نہیں سن یہ کسی پنڈ شہر دا باسی نہیں سی یہ وجہ نہیں وجہ بھی دستے خدا بزرگ برترتے ایمان ہی نہیں سو سچا سمجھ ہی نہیں قرآن کس طرح بولے یہ اللہ دی ناتک کتاب ہے بول بول کے سانو دستی اور اسی ابھی پڑھیے بہریے سمجھیے جی ہے جنیل رجحان دیا کتاباں اب پڑھ لیں نہیں پڑھ پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے نہیں سمجھ سمجھتے قرآن نہیں سمجھتے الاشا اللہ باشا. اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے یہ اپنا ہرزے جان بنایا ہوا ہے جنہوں کا وظیفہ ہی قرآن ہے قرآن سب تو بڑا وظیفہ جی یاد رکھنا لوگ پوچھتے پھرتے ہیں کوئی وزیفہ دسو جی کوئی برد دسو جی قرآن بڑا کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں اللہ خود فرما نے ہری سے ہے من شارا عن قرآن منگنا اللہ پسند ہے میں کر چکا جا نہیں منگتا اللہ ناراض ہو جائے جڑا جہاں منگ ہے اللہ خوش ہوتا ہے راضی ہوتا ہے فرمایا ایک بندہ میرا اس طرح ہاتھ اٹھا کے میرے کو منگ رہا ہے کہ اللہ اے ضرورت ہے اے ضرورتے، اے ضرورت ہے ہے حاجت اے تکلیف ہے اے پریشانی ہے وہ میرے کو اس طرح ہاتھ اٹھا کے منگ رہا ہے سوال کر رہا ہے میرا فیصلہ ہو کہ ان دے تو نہ نہ دلہ کسی کا مجبور تو نہیں نا؟ اللہ مرضی کا مالک ہے وہ چاہو دے دےانا نہ چاہو چلا اور اتھے ایک ہوا بات پھر سمجھ دے جانا شیطان ہمیشہ سانو اپنے رب تے بدگمان کرن دی کوشش کرتا ہے کہ یہ تیرا رب دے جیسے کو منگنا پہ تین دن کا ہی نہیں اگر اے یقین ہوگا نا دل اندر کہ میرے رب نے او چیز دینی ہے جیڑی میرے واسطے پائے تو مانگے میرا رب سے پیدا اللہ مسلمان وہ چیز دے گا جی میرے لیے فائدہ مند ہے وہ میری نہیں دے گا میرا نقصان دولت نائدہ مند سمجھنے جل مال ہے وہ سب کچھ ہے مال کسی کو دیکھ کے فورن کہہ دینا وہ بڑا اللہ کا فضل ہے جی کی پتہ ہے وہ اللہ کی طرف غزب بن کے آیا ہے وبال جان بن کے آیا ہے یا اللہ کی رحمت بن کے آیا یہ تو جانتا ہے اللہ فرما دینے اگر میں اپنے نیک بندیاں رزق فراخ کر دیا ہوں، وسیع کر دیا ہوں، بے کردیا بےحساب دینا شروع کر دیا تو یہ مہنو پتا ہے لبا گاؤ پھر اردے جہا وقت یہاں کا عبادت اندر گزرتا ہے وہ پھر بغاوت اندر گزرے گا میرے باغی بن جان دولت یہاں کا دماغ خراب کر دے میں اپنے بندیاں نو بندیا جا ایمان سلامت رہے ایمان محسوس رہے او نہ خراب او یہ بھی پھر اللہ دی رحمت ہوئی نا اگر یہ یقین ہوگئے کہ میرے رب نے وہی چیز دینی ہے جو میرے واسطے نفع مند ہے فائدہ بخش ہے دوسری چیز نہیں دینی اللہ سے بدکمی ہوں نہیں بدگمان ہوتا ہی نہیں بند میں لگا سا فرمایا من لہو القرآن عن ایک بندہ میرے کو منگ رہا ہے ہاتھ اٹھا, اٹھا اٹھا کے میں چاہ تے نہ چاہ دوسرے پاسے ایک بندہ قرآن دی تلاوت ہی کیلا جا رہا ہے فرمایا میں من یہ منگن دی ضرورت ہی پیدا نہیں ہوا آپ پہ ہی پوری کر دیا قرآن سب تو وا وسیفہ ہوا نا پھر جہاں این پڑھتے جڑا اچھی نہیں سمجھتے آؤ قرآن نو اپنا وظیفہ بنا لیے قرآن محبت اختیار کریے قرآن پیار کرنا سیکھیے جہد پیار ہو جا رہا ہے وہ ہر ادا پسند آ جب سان قرآن پیار ہو جائے گا پھر یہ ہر حلال بات جڑی ہے وہ سان پسند آ جائے گی ہر حرام چیز تو نفرت ہو جائے اور قرآن منلب ہی ہے من ہی ہے قرآن من حلال دسے وہ اختیار کر لیا جائے جی چیز حرام جان کرے انڈیا جائے وہ تو دور جائے قرآن نو ساری دنیا دیا کتاباں اسی طرح ہی فضیلت حاصل ہے جس طرح اللہ نو اپنی مخلوق تے فضیلت بن قرآن. اللہ قبیر. جس ویل آپ نے نماز واسطے کیا حضرت بلال اٹھے اذان ہوئی دو رکتا آپ نے با جماعت زہر دیاں پڑھائیا پھر فرمایا بلال تکبیر کے دو رکت اثر دیاں پڑھائیا یعنی نماز زہر اور اثر قصر کر کے پڑھائی اور دونوں جمع کر کے پڑھائیں وہ او دوست اور بزرگ جہے حج واسطے جانے جانے سرکاری طور سے کتابیں ملتی نے پہلے یہ بات بیان کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات اندر خطبہ ارشاد فرمایا دو رقطیاں پڑھائیاں دو اثر دیا پڑھائی نماز جمع کی قسر کر کے پڑھی یہ سارا کچھ بیان کر کے تھلے کی لکھا ہے آپ زہر کی نماز زہر کے وقت میں ادا کریں اور پوری ادا کریں اثر کی نماز اثر کے وقت میں پڑھیں اور پوری پڑھیں فکر حنفی کے مطابق قرآن سچا نچا سمجھا اسی؟ اللہ کے پیغمبر سچا سمجھیا نہیں سمجھے اگر سچا سمجھتے تو پھر یہ تو ضرورت ہی نہیں تھی محسوس ہونی چاہیے کہ پکائے ہم جی کے مطابق خطبے تو بعد نماز پڑھائی جبریل آ علیہ السلام کی پیغام لے کے آئے الکمن تو دس ہجری اکملت لکم دینکم پاپ دن میں تو اڈا دین مکمل کر دیتا من تو اریک تے جیڑا جہا انعام تہن دنیا اندر دینا تھی تو پورے دا پورا دے دے دی زندگی دا سب تو بڑا انعام ہے جیڑا کسی خوش نصیب نو مل جائے لکم الاسلام تو اسلام دین جے دیکھنا یہ قدری نہ کر بیٹھے یہ اعلان آسمان تو میرے رب نے بھیجا جبری لا لے اسلام لے کے آئے جی اتنا اسلام نو مکمل من لیا سمجھ لیا ہوں سے پھر سے نماز کسری کر کے پڑھنی تھی پھر جمعی کر کے پڑھنی تھی پھر یہ لکھن کی ضرورت پیش نہیں سیا اصا نہ دین نو مکمل سمجھیا ہے نہ اسلام نو اپنے اللہ کا پسندیدہ دین سمجھیا ہے نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نروی سٹ ہزار روپے خرچ کر کے بندہ جائے چتالی پنتالی دن گھروں باہر رہے جڑے سپرنگا والے بسترے نے او نہ مل سکن سفر اندر مرضی کے مطابق خوراک نہ مہیا باقی آساس اور آرام جڑی کار اندر میسر نے او نہ ملن سنت دے خلاف حج کر کے واپس آ جائے یہ واپس بدنسیب کوئی ہو سکتا ہے نہیں یہ سب تو بڑا بدنسیب ہے اور یہ بارے اندر ہی اسی قسم کے لوگوں نے متعلق اللہ نے فرمایا خصرت دنیا الخسران وا دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی یہ نقصان اور کوئی ہوئی ہو ہی نہیں مال بھی گیا دین بھی برباد ہو پیسے بھی ضائع کر بیٹھا اللہ جان ہاں بھی کچھ حاصل نہ ہوا سنت کے خلاف عمل کرنے والے کا عمل تیامت دے دن, دن منہ جس طرح تماشا بچتا ہے اس طرح منہ مار دیا جائے گا اور اللہ فرمانگے اے میرا حکم نہیں میرے پیغمبر دے دے طریقے مطابق نہیں جتوں لیا جہے طریقے دے مطابق وہ چلا جا جی اتوں کچھ مل گئی تے جا کے لے کنا بدنسیب ہوا اے شخص آرفات کے میدان اندر اللہ نے دین کو مکمل اعلان فرما دیتا اے مسلمان واسطے سب تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرا دین مکمل ہے اس واسطے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہ لو ہا ہارے ہا سڈے دین دیا راتا یہ دن والوں بھی زیادہ منور اور روشن ہے کسے مسئلے دی ضرورت رات نو پوے پھر بھی مل سکتا ہے دن نو پو پھر بھی مل سکتا ہے یہودیاں نے تانے دے مسلمانوں کہ تھوڑا پیغمبر عجیب پیغمبر ہے پیشاب اور پاخانے تک کا طریقہ سکھا سکھایا حضور نے بولو براج کا طریقہ سکھایا ایک تو ہے نا کہ دعا پڑھ کے بیت الخلا اندر جاؤ پھر جس طرح بیٹھنا اپنی اس حاجتہ اور ضرورت نوریاں نو کرنے واسطے وہ طریقہ سکھایا رسول اللہ فرمایا بیٹھن کے قریب ہو کے زمین کے قریب ہو کے اپنے سطر ننگے کریا کرے جی. ہی نہ اپنا کپڑا چکریا جائے جی. بائیں پیر ذرا بوجھ پا کے بیٹھیا جائے جی. یہ اج تو چودہ سو سال پہلے کی تعلیم ہے طبی سائنس اندر ہون اے تحقیق ہوئی ہے کہ میں دونکہ اس پاس ہے اگر بوجھ ادھر تھوڑا جا جسم کا زیادہ ہو دا پراغت ہوئے گا تو براغت اچھی اور جلدی ہونے دیتے سحبا کہ تا پیغمبر عجیب پیغمبر ہے بولو براف دے طریقے سکھا د لیکن اے فخر ہے مسلمان واسطے کہ سانو اپنی کسی بات واسطے بھی غیر دے دروازے پہ نہیں جانا پہنا سارے کار ہی سب کچھ ہوئی مطالعہ نہیں کرتے سیکھتے نہیں جاہل ہاں اپنے دین کے بارے امریکہ افریقہ پتہ نہیں کتھوں کتھوں لوگ ڈگری لین جانے میں یہ جی پی ایچ ڈی کر کے آ گیا کتوا لے کے آ گیا اربی اندر دکتورا کیا جانا ہے مختلف کتوا ہے جی بغل سے کتوا ہوگی وہ بڑا مزہ سمجھا جائے کتھوں کتوا لے کے آیا عربی بھی پی ایچ ڈی باہروں لے کے آیا اسلام کی پی ایچ ڈی باہروں کر کے آیا سب کچھ موجود ہے شیطان نے الٹا چلا دبا والے کرتا ہی الٹا چلا دخر ہے سانو اس بات پہ کہ اللہ نے ساڈا دین مکمل کر دیا کسی کی دی ضرورت باقی نہیں چڑی اعلان کی فرما دیتا ترق تو میم لم تسلو ما تمس سک تم دے میرے ساتھی میں دو چیزاں دے کے جا رہا جی کون فرما رہے ہیں محمد رسول ترخت پی کم آ رہی دو چیزاں چھڈ کے میں جا رہا دو چیزاں دے کے جا رہا لم تسلو ماں تمس سک تم اگر اللہ تو تمہیں قیامت تک زندگی دے دے وے تے اے دو چیزوں تو یہ دو چیزاں تسی گمراہ نہیں ہو سکتے قیامت تک لم تزلو ماں تم سب تم کہ دو چیزاں کتاب اللہ ایک تے اللہ کی کتاب قرآن تو دے کے میں جا رہا جی اور دوسری وَسُنَّتِ تے اس قرآن تے عمل کر اپنا طریقہ میری زندگی اے دو تو چیزاں اگر ہوئی تو قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتے تیسری کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں اللہ سانو اے دو چیزیں ہی کافی کر دے سانو اے یقین عطا کر دے کہ اے دو چیزیں ہی دراصل دین اور ایمان ہیں یہ نہ سوا اور کوئی چیز دین اور ایمان نہیں گمراہی سے ہو سکتی ہے صراط مستقیم نہیں مل سکتا اے نہ دو چیزوں تو علاوہ اللہ سانو بھی کار بند کر دے اور اپنے اپنی جماعت نماز تو بعد اللہ ایک دوست نے پوچھا ہے کہ میں کاروبار دے سلسلے اندر یا ملازمت واسطے روزانہ اپنے گھروں تقریباً دس میل دے فاصلے جانا کیا میں نماز قصر کر سکنا یا نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فاصلات کرو نہیں بلکہ اپنے شہر دی حدود تو باہر نکل کے ماپیا جائے گا ہوں سے تقریباً پچی میل کے ریڈیس فیلیا ہوا یہ نہیں کہ میں اتو تے نہر پار کراؤں تے میں سمجھا کہ اپنے گھروں میں این میل آ گیا شہر دی حدود تو باہر نکل کے فاصلہ ماپیا جائے گا اور شہر کی حدود اجدے دور اندر محصول چونگی ہے وہ سمجھ لو شہر کی حدود او دے تو اگر کوئی دوست جانے نو میل کم از کم سفر کرنا ہوئے کسے بھی ضرورت ہو تحت کاروبار ہے ملازمت ہے کوئی سفر ہے اگر نو میل کم از کم جانا ہے تو رستے اندر اگر نماز کا وقت آ گیا تو وہ نماز قتل کر سکتا ہے جی روزانہ کوئی شخص جانا ہے تے جتھے جا ہے اتے قصر نہیں کر سکتا جانا ہویا واپسی تے آدہ ہویا گھر تک رستے اندر جہی نماز آ گئی وہ کسر پڑ ستا ہے ورنہ اتنے بھی پوری اتنے بھی پوری دوسری بات کسی دوست نے اے یہ ہے قربانی پہلے دن کیتی جائے دوسرے دن کیتی جائے یا تیسرے دن کیتی جائے کیڑی بہتر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ایک مسئلے کی نوعیت ہوں دیے کہ جائز ہونا قربانی دس تاریخ تو لے کے تیرہ تاریخ دی اثر تک کرنے کی اجازت ہے اگر کوئی شخص پہلے دن نہیں کر سکیا دوسرے دن کر لے دوسرے دن نہیں تیسرے دن حتہ کہ چوتھے دن دی تیرہ تاریخ دی اثر تک یعنی جدوں تک حاجی منا اندر قیام کر سکتے ہیں ادو تک قربانی کی تھی جا سکتی ہے سی بات ہے رہی یہ چیز کہ افضل کیڑی ہے اگر پہلے دن کر ہے تو زیادہ بہتر ہے زیادہ افضل ہے کیونکہ حدیث اندر آدھا ہے کہ دس دل حجا جس دن عید پڑھنے ہاں اس دن اللہ راہ اندر جانور کا خون گران تو ہور کوئی عمل نہیں ہے سب تو بڑی نیکی اس دن جانور نما اللہ کی راہ لیکن اگر کسی مجبوری کے تحت کوئی شخص دوسرے دن کرتا ہے اللہ قادر ہے کہ انہوں پہلے دن دہاؤ عطا کر دے جس طرح نماز وقت سے پڑھیے تو ازر ملتا ہے نماز بعض جماعت پڑھیے بہت زیادہ ازر ملتا ہے ایک شخص مجبورن نہ وقت تہ پڑھ سکے نہ جماعت نہ مل سکے حدیث اندر آ رہا ہے جب فرشتے عمل اور ثواب لکھن لگتے ہیں تو اللہ فرما نے میرے اس بندے کا بھی پورا ہی ثواب لکھ دیو وہ اندر اللہ ہے مسجد اندر پہنچی ہی نہیں جماعت نہ ملے ہی نہیں مثال دے تو سے کوئی بیمار ہے وہ گھر ہے ہسپتال ہے مسجد نہیں